ہوا اکبر اللہ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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدث محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وفي رباية وأعراضكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوصيكم ونفسي بتقوى الله واسمعوا وطاعوا اسلامي بزرگوں اور دوستو پچھلے خطبہ جمعہ میں, میں نے مختصر طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا آج میں وہ خطبہ مختصر سی تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تین اہم اہم خطبے ارشاد فرمائے ایک خطبہ میدان عرافات کا ہے دوسرا یوم النحر کو یعنی دسمی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور تیسرا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام التشریق میں سے کسی دن بارہ تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو آپ نے ارشاد فرمایا میدان عرفات میں جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کی ایک عظیم جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا بڑا عظیم خطبہ بڑا اہم خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطب ارشاد فرمایا ان دما کم و اموال و آراب اکم بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور ایک روایت میں ہے کہ تمہاری عزت و آبرو تمہارے اوپر حرام ہے ویسے جیسے آج کے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے دوسری روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آئیو یوم انہذا اور وہ شہر انہذا وئیو بلد انہذا ہر سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو صاحب اکرام نے یہی جواب دیا اللہ رسول عالم آپ نے پوچھا کہ کون سا دن ہے آپ نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے آپ نے پوچھا کہ کون سا شہر ہے صحاب اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں صاحب اکرام نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا کو آج کے دن کو کوئی دوسرا نام دینا چاہتے ہو یا آج کے اس مہینے کو دوسرا نام دینا چاہتے ہو یا اس شہر مکہ کو دوسرا نام دینا چاہتے ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عزت و آبرو اسی طرح سے محترم ہے اسی طرح سے تمہارے لیے محترم ہے جس طرح سے کہ آج کا دن محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے اور یہ شہر مکہ محترم ہے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے حرام ہے کسی کا خون بہانا جائے نہیں اللہ تبارک تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لازوالو لازوالو الدنيا عند من قتل رجل مسلم ایک مسلمان کا خون بہایا جانا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک دنیا کے تباہ و برباد ہو جانے سے زیادہ اہم ہے دنیا برباد ہو جائے دنیا ختم ہو جائے فنا ہو جائے لیکن اللہ کے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا خون بہایا جانا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عظیم ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے اسی طرح سے مال کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا والا کلو اموان کمبئی نہ کہ اپنے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے نہ کھاؤ منع ہے ایک ریال بھی کسی کا ناجائز طور پر لینا اور کھانا حرام ہے منع ہے اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر کلام کرنا انگلی اٹھانا بے عزت کرنا اس کی غیبت کرنا اس کو ذلیل کرنا اس کو رسوا کرنا اس کی عزت پر ڈاکے دا ڈالنا یہ سب حرام ہے میرے بھائیو عزیز اور دوستو آپ نے بے شمار مواقع پر سنا ہوگا کہ ایک مسلمان کی اگر کوئی شخص سے غیبت کرتا ہے جو برائی اس کے اندر ہے اس کو کہیں جا کر کے دوسری جگہ بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے یہ مسلمان کی عزت کا معاملہ ہے اور اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر پاک دامن عورت پر بہتان لگاتا ہے الزام لگاتا ہے تو یہ سات ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں میں سے ہے اگر الزام لگاتا ہے ثبوت پیش نہیں کرتا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے سمانی جلدہ جلد اسی کوڑے مارے جائیں گے تاکہ دوسرے لوگ ہاں کسی کے عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ کوڑے برداشت کرنے پڑیں گے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں احترام کریں ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ پہنچانے ایک دوسرے کی عزت پر اس کی چاہے اس کی کوئی اس کے اندر کوئی آئب ہو یا کوئی بڑائی ہو یا اس کے گھر کا معاملہ ہو ہم کلام کرنے سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کی عزت اس کی یہ عزت کس طرح سے محترم ہے جس طرح سے اللہ کے نزدیک ایام حج محترم ہے جس طرح سے اللہ کے نزدیک کا مہینہ محترم ہے جس طرح سے اللہ کے نزدیک شہر مکہ محترم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس بات کی طرف اہم اشارہ فرمایا اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دوسری بات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ال شی ان من امرل جاہلیتی موضوع زمانے جاہلیت کے تمام رسم و رواج تمام چیزیں آج رد کی جا رہی ہیں ختم کی جا رہی ہیں جتنی بھی چیزیں چاہے وہ زبان جاہلیت کی لڑائیاں ہوں چاہے زبان جاہلیت کے سودی کاروبار ہو یا زبان جاہلیت کے رسم و رواج ہو سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب کے سب رد کیے جا رہے ہیں اور دوسری روایت میں ہے ہاں کہ انا انجاہتی تحت قدمیا موزوں کہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج میرے دونوں قدموں کے نیچے آج رکھے ہوئے ہیں میں روند رہا ہوں گویا کے تو میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان جاہلیت کی جتنی بھی ساری چیزیں ان سب کو چاہے رسم و رواج ہو یا جو چیزیں ہو آپ پہچانیے آپ کو جاننا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ زمانے جاہلیت کی کیا کیا چیزیں ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ نے مسائل الجاہلیہ کے نام سے ایک چھوٹی سی مختصر کتاب لکھی مسائل الجاہلیا جاہلیت کے مسائل عربی میں لکھی ہے اس کا ترجمہ اردو میں بھی کیا گیا ہے تقریباً ایک سو سے زیادہ ایک سو بیس یا کچھ ایسے مسائل اس میں ذکر کیا ہے جو جاہلیت کے مسائل ہیں اور بہت زیادہ لمبا چوڑا اس میں لیکچر رہ دیا ہے انہوں نے بہت زیادہ لکھا نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے یہ مسئلہ زمان جاہلیت کا ہے زمان جاہلیت میں یہ ہے یہ جہالت ہے یہ زمان جاہلیت کی چیزیں ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کی دلیلیں پیش کر دی ہمیں غور کرنا چاہیے سونا جاننا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں ہے یا نہیں ہے جو نہیں ہے وہ ساری چیزیں جاہلیت کی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی دو اہم چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں آج رد کی جا رہی ہیں ختم کی جا رہی ہیں پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ودما الجاہلیت موضوع اندم ان دما دمو ابن اللہ عار مستران سی بنی فقط زمانے جاہلیت کے جتنے بھی خون اس سے پہلے کیے گئے وہ سب آج سے وہ رائے گا جائیں گے ختم ہو جائیں گے جس نے بھی جس کو قتل کیا ہو جس کی بھی آپس میں لڑائیاں اس طرح کی رہی ہو کسی خاندان کے کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے وہ سارے خون کیا ہے ختم کیے جا رہے ہیں رائے گا چلے جا کیے جا رہے ہیں اور پھر ابتدا اپنے گھر سے کی اور فرمایا کے سب سے پہلا خون جس کو میں آج ختم کر رہا ہوں یا معاف کر رہا ہوں رائے گا قرار دے رہا ہوں وہ ہے ابن ربیعہ ابن حارث کا خون ہے جو سعد میں ہاں ان کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا, گیا تھا وہاں پر وہ پرورش پا رہے تھے آپس میں دو قبیلوں کی لڑائیاں ہوئی اور حزیل نے ان کو قتل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے خون کو سب سے پہلے ہاں ختم کیا اور بات کیا اور دوسری چیز اہم چیز کیونکہ زمانے جاہلیت میں خون کی وجہ سے برسہ برس سائیکلوں برس تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی انہوں نے ان کو مارا پھر بدلے میں انہوں نے ان کو مارا اس نے ان کو مارا پھر بدلہ لیا گیا اس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اوسو خضرت کے درمیان تقریباً سو سال کیا اس سے کم و بیش لڑائیاں چلی ہے اور جو اصو دو بھائی تھے دو خاندان کے اور اس طرح سے خون کا معاملہ ہوا تقریباً سو سال تک مدینے کے یہ دونوں خاندان لڑتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی بنیاد ختم کر دی کہ جتنے بھی خون کے دعوے ہیں آج وہ ختم کیے جا رہے ہیں اور سب سے پہلا خون کا دعویٰ میں اپنے خاندان سے ختم کرتا ہوں دوسری چیز زمانے جاہلیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وربل جاہلیت موضوع زمان جاہلیت کا جو سودی کاروبار ہے جتنے بھی زمان جاہلیت کے اسلام سے پہلے کے لین دین تھے لوگوں کا بقایا تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ سب بھی آج سے ختم کیے جا رہے ہیں رد کیے جا رہے ہیں اب کسی کا زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے اگر کسی کا کوئی سودی پیسہ کسی کے اوپر باقی ہو کسی کا لین دین باقی ہو تو آج سے وہ ختم کیا جا رہا ہے اور کیجیے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت المدا کے موقع پر اس اہم بیماری پر اس اہم مرض پر لگائی اور ختم کر دیا اور سود کے بارے میں میرے عزیزوں اور ساتھیوں کبھی ان فرصت میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کتنا خطرناک جرم ہے اور کتنی عظیم سزا ہے اور کتنی خطرناک اس کی سزا بھی اور پھر اپنے گھر ہی سے ابتدا کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں یا ختم کرتا ہوں کینسل قرار دیتا ہوں وہ عباس ابن عبد المختل میرے چچا کا جو سود ہے دوسروں کے اوپر ہے میں اس کو آج ختم کرتا ہوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول مال میرا رسول مال تو ملنا چاہیے یعنی جو میرا عبد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں ملے گا لیکن جو سود ہے سود در سود در سود جو ہے جو انٹرسٹ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ نہیں ملے گا اصل مال ملے گا قرآن کی آیت بھی ہے. فَلَكُمْ رُؤُسُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا علیہ تمہیں راس المال ملے گا کسی پر نہ ظلم تم کرو نہ کسی پر تم... کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا اور فرمایا کہ سود ختم کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا فتق اللہ فی النساء عورتوں کے بارے میں اور عورتوں, عورتوں سے مراد یہاں پر کیا کہتے ہیں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص کر کے یہاں پر بیویاں مراد ہے کہ عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو تم مرد ہو تم ان کے اوپر قواب ہو تم ان کے اوپر نگرا ہو تمہیں اللہ تبارک تعالی نے ان کے اوپر قوت اور پاور عطا کیا ہے اور کیا کہتے ہیں لہذا تم فعن احسمب امان اللہ تم نے ان کو اپنی زوجیت میں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کے وعدے کے ساتھ لیا ہے اور, تم اللہ اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے یعنی نکاح ہو گیا ہے اور وہ لا اللہ ہے کہ تمہارا نکاح مسلما سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس عورت سے جائز قرار پایا لہذا تم اللہ کے بارے اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہو اور یہی نہیں ان کے اوپر تمہارے لیے ان کے اوپر یہ حقوق ہے کہ تمہارے بستر کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے جن کو تم ناپسند کرتے ہو یعنی تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو جن کو تم آنے سے ناپسند کرتے ہو جن کے بارے میں تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کو تمہارے گھر میں نہ آنے دے اگر کوئی عورت نہیں مانتی ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی سرزنش کر دو ان کو, ان کو تھوڑا سا مار بھی سکتے ہو اور تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے وَلَكُمْ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ اور ان کے حقوق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کو ہاں کھلانا ہے, ہے اور ان کو پہنانا ہے بھلائی کے ساتھ میرے بھائی عزیز اور ساتھیو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زمانۂ جاہلیت میں عورتیں کہہ لیجئے کہ اسلام کے علاوہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تمام ادیان کو اور تمام مذاہب کو آپ دیکھ ڈالیں کہ ان کے یہاں عورتوں کی کتنی توہین عورتوں کی کتنی رسوائی عورتوں کی کتنی اے اے اے، کی کتنا عورتوں کو حقارت کی ناہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو کتنا ستا جاتا ہے میرے عزیزوں اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا اگر عورت ماں کی حیثیت سے حیثی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا قدم ایک صاحبی ایک صاحبی جہد پر جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے تمہاری ماں ہے کس کو کے جا رہے کہا میری ماں ہے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کروا ان کو لازم پکڑو ان کی خدمت کرتے رہو اس لیے کہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے اگر بیٹی کی حیثیت سے یا بہن کی حیثیت سے عورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے تین بیٹیوں کی یا تین بہنوں کی تربیت کرتا ہے پرورش کرتا ہے کھلاتا پلاتا ہے تعلیم کا اہتمام کرتا ہے تعلیم کا احت... اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے اور ان کو ہا, اس طرح سے پروان چڑھا کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے کسی <سلام> صاحب ہی نے کہا کہ اگر دو کسی کے پاس بیٹیاں ہو یا دو بہنیں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو بیٹی ہو یا دو بہنوں کی اللہ کتنی بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو کتنا مقام متا فرمایا ماں کو کتنا مقام متا فرمایا اور ابیبیوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پر حجت الوداع کے موقع پر صاحب اکرام کی اتنی بڑی تعداد جہاں موجود تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہاں خاص آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا اور خاص رسیحت فرمائی کیونکہ کیونکہ یہ بیوی بیچاری بیویاں بڑی مظلوم ہیں مرد اپنے قہر و جبر کا نشانہ بناتا ہے اور اپنے پاور کا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ایک دوسرے پر جو ہاں حقوق ہیں ان کو بتایا کہ عورتوں پر کیا حقوق ہے اور مردوں پر کیا حقوق ہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھی اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم چیز جس پر آپ مفصل سنتے رہتے ہیں تفصیل کے ساتھ سنتے رہتے ہیں اور یہی چیز ہمارے دین کی خوبی ہے ہمارے دین کی جان ہے اگر ہم نے اس چیز کو پکڑ لیا اور اس چیز کو اپنا لیا تو یقیناً نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے نہ کوئی بیوقوب بنا سکتا ہے نہ کوئی ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی ہماری دی، ہمارا دین و دنیا برباد کر سکتا ہے میرے عزیز اور ساتھیوں دنیا پر ڈاکے ڈاکے ڈالنے والوں کو تو ہم پہچانتے ہیں جانتے ہیں لیکن دین پر ہمارے ایمان پر ہمارے عقیدے پر جو ڈاکے ڈالنے والے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے نہیں پہچانتے بلکہ ان سے مانوس رہتے ہیں اسی وجہ سے ہاں آپ کو برابر بتایا جاتا ہے اور وہ کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خاص کر کے فرمایا کیا فرمایا کتاب اللہ اور میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لم تبل ہر گمراہ نہیں ہو سکتے یہاں پر صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے سفر سے مدینے سے واپس ہوئے تو ایک مقام پر غدیر خم پر رک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی اور وہاں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اطرتی کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھو ہاں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تم تھامے رہنا اور میرے خاندان کا خیال رکھنا اطرتی آپ کے خاندان اور آپ کے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی کئی اعتبار سے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں کہ ان کا مقام اور مرتبہ پہچاننا اور یہ کہ ان کے پاس جو دین ہوگا اور اس خاندان میں اگر اور آگے بڑھ جائیں تو تمام صحابہ اکرام وہ صحابہ اکرام جو خاندان میں آتے ہیں خاص کر کے وہ بھی شامل ہے اور جن صحابہ اکرام نے آپ سے دین سیکھا وہ بھی شامل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا اور کیا آپ لوگوں نے کتاب اللہ حجر الوداع کے موقع پر پھر کتاب اللہ و اطرتی اور ایک دوسری حدیث میں سنن ابن ماجہ کے اندر غالبا ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے اور بہت سارے ائمہ نے اس کو حسن کہا ہے بہت لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے جس کو اپ بار بار سنتے رہتے ہیں ھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے اور وہ کیا چیزیں ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے جب بھی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور پکڑے رہنے کا ذکر کہیں بھی آئے میرے بھائیو وزیزوں اور ساتھیو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے باہر امید. نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ قرآن ایک مختصر طور پر مجمل طور پر کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیکسٹ کے طور پر ایک عبارت کے طور پر بھیجا جس کی شرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی سنتوں کے ذریعے سے اور وہ سنت قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو یعنی آپ نے خود عمل کیا ہو یا صحابہ کرام کو عمل کرنے کے لیے کہا ہو اور یا تو صحابہ کرام نے کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہو اس کو سنت کہتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت کو لازم پکڑو لیکن سنت کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے ان اہم باتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیحت اور وسیعت فرمائی اور پھر فرمایا اللہ ان نکم تسلون سنو تم میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے اللہ اکبر نبی کو بھیجا نبی فرما رہے صحابہ اکرام سے کہ میرے صحابہ تم سے پوچھا جائے گا میرے میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں اللہ نہیں پہنچا دیا رسالت کا حق نبوت کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے تم قائلون کیا تم کہنے والے ہو اللہ کے ہاں ہاں کیا جواب دے اور ہر نبی سے ہر نبی کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا مادا جب تم المرسلین اس امت سے بھی بالخصوص صحاب اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے میرے صحابہ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا قد بلغت ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے امانت دی تھی اس امانت کو آپ نے ادا کر دیا اور امت کو نصیحت آپ نے فرما دی امت کی خیر خاطی کا کام آپ نے کر دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد اپنی اس انگلی کو شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھایا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف پھر اسے جھکایا اور کیا فرمایا اللہم مشحد اللہم مشحد اللہم مشحد اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت کا پیغام اور تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابوداود اور, اور دارمی کے اندر یہ روایت ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہونے والی ہے اس دنیا سے آپ تشریف لے جانے والے ہیں یہ سب اشارات تھے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو خطبے کے اندر اتنی اہم اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی زبان زبان کی طرف اشارہ کیا سارے زبان جاہیت کے رسوم و رواج کو ہم آ, کینسل کر دیا اور اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی کتاب اللہ کے بارے میں نصیحت فرمائی اور اس طرح پھر اپنے بارے میں گواہی طلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم سب کو دین صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق قطع فرمائی اور دین پر صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اور صحیح دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا اے اللہ اسی پر ہم سب کو زندہ رکھ اور اسی پر ہماری موت آئے محمد